اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے مجدہ سنات اور اس لیے کہ تمہیں اپن رحمت کا ذائقہ دے اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم حق مانو